سورت المتفین یہ اصل میں چار صورتوں کا ایک گروپ ہے ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے سورت الفقیر سورت الافطار پھر یہ متفقین اور اس کے بعد پھر آئے گی صورت الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل متفقین تف کہتے ہیں بہت حقیقی شے کو کم تولنا کم ماپنا کتنا فرق ڈال لے گا آدمی دو تولہ چار تولہ ایک سر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا کیا کرے گا اتنی حقیر سی شر سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت ہے ویل ہے جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں وہ تقفین اللہ زینہ عزت کالو اللہ سے وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں بجا کالو ہم اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں او وزنوہم یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں یوک تو کمی کر دیتے ہیں یہ جو ہاتھ کی تھوڑی سی جنبش ہے یہ کیا بتا رہی ہے یا تو اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اسے یہ خیال ہے کہ موت کے بعد بھی اٹھنا نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے دونوں کی تیسری سے سوال کیا ہوگا یہ چھوٹی سی چیز ہے تل کی اوٹ میں پہاڑ یہ ہاتھ کی حرکت بتا رہی ہے اللہ یزائے کا نم و ببوسوم ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ کیسے ہاتھ کی جمبش ہو رہی ہے انہیں بات سے بعد الموت پر ایمان نہیں ہے لیکن یومن عظیم اس بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا یوم یقوم اللہ ربن عالمی جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے کلنا کتاب الفجاء لفی سجیل کوئی نہیں فاجروں فاسقوں گناہ گاروں کی کتاب یا امال نامہ سجین میں ہوگا عام طور پر سب نے یہی بات سمجھی ہے اعمال نامہ کافروں کا امال نامہ سجین میں اہل ایمان کا اعمال نامہ میں پارنگ میں اس معاملے میں میں نے جرت کی ہے جسارت کی ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ امال نامے کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے تو نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے اصل میں جو روح اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے ہمارے اعمال کے اثرات مترتب ہو رہے ہیں وہی روح ہے اس کے اوپر وہ سارے اثرات ہیں کہ جیسے ٹیب کے اس فیتے کے اوپر میری ساری تقریر جو ہے وہ نقش ہو رہی ہے یہ روحیں جب جائیں گی تو وہ اعمال لے کر جائیں گی اپنے ساتھ لیکن ظاہر بات ہے کہ اعمال کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان پر جو مرتسم ہو چکے ہیں اثرات ان کے حوالے سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا روح انسانی پر سب شدہ اثرات عمل میرے نزدیک یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے کلر ان دا الفجار لفی سجین ان کی جو ارواح ارواح کے ساتھ وہ جانی ہوگی جس کے اندر کہ وہ ان کے اعمال کے اثرات آ گئے ہیں وہ سجین میں ہو گئے سجن کہتے ہیں جیل خانہ تو یوں سمجھ یہ کہ ایک محافظ خانہ ہوتا, ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جہاں بڑے پرانی پرانی فائلیں جمع ہوتی ہیں تو سجین وہ بھی محافظ خانہ جیل کی طرح ہوتا ہے اس میں بھی سلاخیں لگی ہوتی ہیں و ماد کماس اور کیا تم نے سمجھا کیا ہے کتاب مرکوم لکھا ہوا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی یعنی اصل میں وہ پوری جان اور وہ روح جو ہے جس کا کہ ایک مشترک ملغوبہ لے کر فرشتہ جا رہا ہے اسی میں ان کے تمام اعمال کے اثرات سخت ہیں کتاب المرقوم ویلن یومکزمین تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے النزین یوقسبور ربی یومین جو جھٹلا رہے ہیں نزاء و سدا کے دن کو وفا یوقزبو بھی اللہ کل محتدین اسیم اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو موتد ہے حد سے تجاوز کرنے والا گلاگار ہے وہ فیس نہیں کرنا چاہتا وہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے بہترین کہ کبوتر جو ہے بلی کو دیکھنا نہیں چاہتا اب بلی کو وہ آئی تو نہیں کر سکتا بھگا نہیں سکتا اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا وہ آنکھیں بند کر لے گا اس سے یہ کہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی اسی طرح یہ اصل میں جو اپنے گناہ ہیں اپنی جو حرام خوریاں ہیں اب کیونکہ فیس نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن کو اس لیے اس کا انکار کر دیتے رہی آیا تنا کالا سات الم اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی نقلیں ہیں وہی باتیں چلی آ رہی ہیں کلا بل ران آلہ قلوب ماں کان یکسی نہیں اس کے برق صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے جو کرتوت کمائے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے دل پر زنگ آ گیا ہے اب قرآن کا آئینہ سامنے آیا کیسے جنگمگا ہے شیشہ جو ہے وہ تو زنگ آیا ہوا ہے اس کے اندر تو چمک ہے ہی نہیں تو سمجھ لیجیے کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر جو روح ہے اوپر کا شیشہ جیسے چمنی تھی گلوب تھا یا جیسے لالٹین کی چمنی ہوتی تھی اس پہ دھواں بہت آ گیا تو اندر کی روشنی باہر نہیں جا سکتی باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی اندر وہ چراغ جل بھی رہا ہے تو روشنی تو نہیں آئے گی دھواں آ گیا ہے نہ باہر سے کچھ آئے گی تو روح جو ہے وہ اندر ہے لیکن اوپر زنگ لگ گیا ہے قلب کے اوپر وہ زنگ لگ گیا ہے کل بل رانا قلوب اسی پہ خدیز بہدور نے فرمایا ان نہوبل تسدو ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے کما یس حدیب ادا شاہ بہ الما جیسا کہ دلوں جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر پانی پڑتا رہے اس پر تو صاحبہ نے تو پوچھا فما جلا یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہم جانوری تلواروں کو اگر زنگ لگ جاتا ہم سیکل کرتے ہیں پالش کرتے ہیں پھر جل بگا اٹھتی ہے تو اس کی بھی کوئی جلا ہے کہ نہیں فرمایا ہاں ہے کسرت و ذکر الموت وطلا وطی القرآن دو چیزوں کی کثرت کرو یاد رکھو مرنا ہے یا رہنا نہیں جانا ہے اور نمبر دو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو یہ قرآن یاد کراتا رہے گا تذکرہ ہے یاد دہانی ہے تذکرہ یاد ہے یاد دہانی کلّا بل ران الا قلوبہ ماکانو یق سبون کل ام ن ہم کوئی نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالی کا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیکوکار ہوں گے وجو ہوئی یوم نا زیرو اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی دیدار الہی کی اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو براہل ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے گا میرے نزدیک جو بھی ہمارے عام مفسرین کی رائے ہے وہی میرے نزدیک درست تھے کہ اہل ایمان کے لیے میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں اسی کو جبکہ یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے جیسے نقشہ آیا تھا سورہ نون میں جب پنڈلی کھولی جائے گی وہ یوداؤں سجود فلاج اسپتیاں جو اہل ایمان ہوں گے وہ فوراً سجدے میں گریں گے جو پہلے سے سجے کرتے تھے عادی تھے اور وہ لوگ جو ہے کی کمرے تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہیں گے بھی سجا کرنا سجا نہیں کر سکیں گے ثم کلّا انبہجمنجہ پھر انہیں ڈھونک دیا جائے گا دو میں گویا کہ یہ مرحلہ دوزخ میں داخلے سے پہلے کہا جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ میدان حشر کا ہے سما یو کال و حاضر نوی کم تم بھی تکون سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس چیز کا کہ تم تقریب کرتے تھے جٹلاتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے. کوئی جدا سدا نہیں کوئی دوزخ نہیں کچھ نہیں کلنا کتاب ابرار لفی علی کوئی نہیں کتاب نامے امال نامے جو نیک و کاروں کے ہوں گے وہ الین میں ہوں گے علی وما کمال تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علم کیا ہیں کتاب مرکومل یشد المقربون وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ جو ارواح ہیں جن کے اوپر وہ اپنے نیک اعمال تھب کر کے لائے ہیں وہ ہوں گے الون میں اور ان کو دیکھیں گے وہاں موجود ہوں گے مقربین ملائکہ مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا انہیں رکھا جائے گا اس بلند مقام پر قیامت تک کے لیے ان لبرالین <نَعِين> یقینا نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے الل رائے ضرور تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تار فی وجوہ ان نظرت الناعیم تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر تر تازگی کی علامات ہیں کوئی اچھی نعمتوں کے اندر نازو نام میں پلا ہو اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا جو بیچارہ آدھی پر بھی روٹی کھا رہا ہو غذا پوری نہ مل رہی ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا جس قولا رحیتی مختوم اور وہاں انہیں پلائی جائے گی وہ شراب کی جس پر بہر لگی ہوئی ہوگی یہاں سے نامخذ کیا ہے سیدت کی ایک کتاب جو لکھی ہے ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم دین نے صفی مبارک پوری صفی الرحمان مبارک پوری اور کتاب بہت عمدہ ہے اس پر انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے شاہ فیصل ایوارڈ اس اعتبار سے واقعی تم احادیس کے حوالے سے سیرت اور لیکن بہت ہی عمدہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب ہے رحیق مختوم اب اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے یوس قوم امر رحیت مختوم کو لایا جائے گی وہ شراب کے جو جس کے اوپر موہر لگی ہوگی اور موہر بھی کس چیز کی خطاب ہو کس ہوگی مشق کی وہ فی زالے فصل فصل. اب چاہیے کہ اس چیز کے لیے لوگ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تم دنیا میں لگے ہوئے دور میں حاصل کر لوں میں حاصل کر لوں ہر ایک حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے جس کا اعلان ہوا ہے اب ساری سفارشیں دنیا بھر کا چکر ہو رہا ہے مجھے یہ ملازمت مل جائے کہ دنیا میں تم ان چیزوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو اصل شہر یہ ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو دباؤ ہے بفیل غالکفل یا فصل متنافسول و مزاج ہوں ان تسلیم و شراب جو رحیط مکتوب ہوگی اس کی, اس کی بلونی ہوگی تسنیم سے یہ تسلیم کیا ہے یہ بھی ایک چشمہ ہے این یسرم و بحر مقرب اللہ کے جو بہت مقرب بارگاہ جو بندے ہوں گے وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے وہ چشمہ جو ہے تسلیم ہے ان نظین اجرم کانم نظین آمن یدحق یقیناً یہ مجرم اللہ کے بازی جو ہیں یہ اہل ایمانس پر ہنسا کرتے تھے بذا اڑاتے تھے دیکھو انہیں پاگل ہو گئے یہ, یہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں دنیا انہوں نے بالکل ہی دی اور لگے ہوئے آخرت میں نو نقد میں تیرا ادھار پتا نہیں وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا کیا پتا تو ہنستے تھے بیدا مرنو بہن جو جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف ویدگ الب الحم القربو فقیر اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے وہ لوٹتے تھے ویگا رو کالو الہا الادال اور جب انہیں دیکھتے تھے ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے بہت گئے اس میں ہمدردی کا انداز بھی ہو سکتا اچھا بلا نوجوان تھا اچھا بلا اپنے کیرئر میں اپنے کاروبار میں اپنی تعلیم میں لگا ہوا تھا کہاں اس نے اپنا برباد کیا ان وماسلو علیہ حافظ جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگہ تو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا لیکن اب اصل بات آئی فل یوم الزین آمن من القار یلحق آج کے دن قیامت کے دن اب یہ اہل ایمان ہنسیں گے یا ہنس رہے ہیں ان کافروں پر الرائے کے اندر اب وہ جو بھی ان کے لیے تخت ہیں جو جمے ہوئے ہیں اعلی ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حرش ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لہب کا حل صوب بلکفار و ماں قانو یا فضون ثواب سے سوے ماہ بدلہ مل گیا کہ نہیں ان قاصروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا بارک اللہ علی ومف القرآن عظیم و نفانی ع ویات کمبل آیات وزل کی